یہ اصل میں کئی غلط مسئلہ چھپ گیا کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے اور کتاب میں بھی کئی غلط کتابت ہو گیا یہ مسئلہ یہ مسئلہ سب کے نزیر مسلم ہے کہ خودکشی کرنا بہت زیادہ عذاب کا کام بہت زیادہ گنا لیکن اس کی نماز جنازہ ہوگی تدفین بھی ہوگی سنت کے مطابق اسے کفن دیا جائے گا نماز جنازہ ہوگی نماز جنازہ کے بعد سنت کے مطابق اس کی تدفین ہوگی یہ لوگوں میں غلط مشہور ہے کہ نماز جنازہ اس کی نہیں ہوگی ہاں کچھ باتیں ہیں نماز جنازہ وہ یہ ہے اور یہ بھی تعدیب کے طور پر جس نے اپنی اماں کو قتل کر دیا وہ اگر مرا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے کسی نے اپنے ابا کو قتل کیا وہ جب بھی مرے گا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی تاکہ دنیا میں ذلی لخار کس آدمی کی نماز جنازہ مولانا نے اس لیے نہیں پڑھائی کہ اس نے اپنی اماں کو قتل کیا یا اس نے اپنے ابا کو قتل کیا تھا کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں نماز جنازہ بطور تعدیب نہیں پڑھی جائی کس کی ہاں تعزیت بھی کر سکتے ہیں کیونکہ تو اس کے عزیزوں سے کرنی عزیزوں نے خودکشی نہیں کی ہاں کہ بھائی میں افسوس ہے کہ آپ کے بیٹے نے خودکشی کر لی اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے اسال ثواب بھی ہو سکتا مسلمان تو ہے نا کیونکہ دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوا خودکشی کرنے والا